الحمدللہ الحمدللہ و کفا والصلاه والسلام علی محمد نبی ابا و علی علی واصحابہ الذین اوفوا عهدہ الذین هم خلاصه العرب الارباء وخیر الخلائق عباد الانبیاء اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ حقوق اللہ بِذَرُوفُ الدَّمِ قَبْلَ أَن تَقُومَ الدُّمُوُّ دَمًا وَالْأَذْرَاسُ جَمْرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دسواں پارہ سورہ توبہ کی یہ کہتے کریمہ اور جناب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعا جملہ تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت سی گئے امر کے ذریعے سے قرآن مجید میں حکم دے رہے ہیں فرمایا فل یز حقوق کلیلم کو چاہیے کہ لوگ روئیں زیادہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ جزا ام بما کم پھر ان کو بدلہ ملے گا ان کے کیے کا کہ جو توبہ استغفار میں یہ روتے رہے اس کا ان کو پھر بدلہ ملے گا جناب نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کو ابن آساکر نے نقل کیا ہے دعائیہ جملہ ہے فرمایا اللہ اس الکا ہائی نئی نےتعی نے ہت لطعی اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا کر کہ جو منصل بارش کی طرح برسیں اسلکع نئی حت لطعین القلبہ بےضروف دم یہ دونوں آنکھیں موسل دھار برسنے والی عطا کر جو میرے دل کو آنکھیں اپنے آنسو سے ڈبو دیں قبل ان کو دمو دمن لذرا سجمرن پہلے اس کے کہ یہ آنکھیں پانی کے آنسوؤں کے بجائے خون بہانے لگ جائیں اس سے پہلے اور میری داڑیں جو ہڈی کی ہیں یہ کوئلے بن جائیں داڑیں کوئلے بننے سے پہلے آنکھیں خون برسانے سے پہلے ایسے آنکھوں کے آنسو عطا کر جو خوب برسیں تیری خیشیت میں اور پھر دل بھی گھیلا ہو جائے ان آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ دعا ہے آنکھیں دنیا میں خشیت الہیہ میں آنسو برساتی ہیں اور توبہ قبول ہوتی ہے لیکن اللہ محفوظ رکھے سب کو کہ جب جہنمیوں کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر ان کی آنکھیں خون کے آنسور ہوئیں گی اور جہنمیوں کی ڈاڑیں کولے بن جائیں گی اس منظر سے پہلے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ حتا جیسے الحمدللہ للہ آج بارش ہو رہی ہے حتالا کہتے ہیں مسلسل بارش کو لگاتار جس کو موسل کہتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں ساٹھ سال عمر میں ایک آدھ دفعہ کہیں آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں ایسا نہیں یہ مسلسل رونے والی آنکھیں عطا کر جو ہر روز خشیت الٰہیہ میں روئیں دوستو جب آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے تو پھر دل گیلا ہو جاتا ہے دل گیلا ہو جاتا ہے پھر دل تر ہو جاتا ہے اس میں خشیت آ جاتی ہے ویسے رواجی رونا جو ہوتا ہے اس سے دل نہیں روتا وہ کسی کو دکھانے کا جب رونا ہوتا ہے تو پھر دل نہیں روتا جب اللہ کے خوف سے رونا آتا ہے تو پھر دل بھی روتا ہے دل ابلتا ہے جوش مارتا ہے خیشیت الحیہ میں تو قرآن مجید کی سور توبہ کی تلاوت کی فرمایا کہ لوگ چاہیے کہ تھوڑا ہسا کریں ولیم کو کسی رہا اور چاہیے کہ روئیں زیادہ اور یہی پیغمبرانہ سنت ہے جزام بکان یکسبون ان کو اچھا بدلہ ملے گا تو دوستو اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات اور فضل و کرم اتنے ہیں کہ انسان نہیں شمار کر سکتا اپنے وجود پر ہی نہیں شمار کر سکتا دور تو جانے کی بڑی اور بات ہے لیکن یہ سب سے بڑا انعام اللہ کا کہ جیسے بھی گناہ ہو گئے جو بھی ہو گئے جب بھی ہو گئے حالت نظر سے پہلے پہلے جب توبہ کر لی توبہ قبول ہو گئی گناہ معاف ہو گئی یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اللہ جو یہ قید لگا دیتے کہ جوانی کے گناہ صرف معاف کروں گا بڑھاپے کے نہیں معاف کروں گا یا پچاس سال تک کے معاف کروں گا بعد کے نہیں معاف کروں گا یا فلانے گناہ معاف کروں گا فلانے نہیں کروں گا بڑی مشکل بات تھی یہ اللہ کا انعام ہے اس کا خصوصی فضل و کرم ہے زندگی کے جس زاویے میں جس عمر میں جو گناہ بھی اعلانیہ ہو گیا خفیہ ہو گیا بے ارادہ ہو گیا ارادہ کے ساتھ ہو گیا چھوٹا ہو گیا بڑا ہو گیا اور سد کے دل سے نادم ہو کے اللہ کے سامنے روئے آنسو بہائے توبہ کرے بس یقین کر لے گناہ معاف ہو گیا ہے اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے یہ علامت ہے توبوں کی قبولیت کی تو فرمایا کہ اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا کر جو خوب رونے والی ہوں تسکیان القلبہ جو دل کو سیر کر دیں سیراب کر دیں تر کر دیں بےضروف دمے آنسو سے دل جو ہے وہ گیلا ہو جائے قبلا ان کو دمو دمن و لذرا س جمرن ان آنسو سے پہلے جو آنکھیں خون بہائیں گی ان ڈاڑوں کو جو ڈاڑھ کوئلہ شعلہ بن جائیں گے آخرت میں جہنبی اس سے پہلے پہلے تو بہت قیمتی یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اس کو کسی نے اگر قیمتی بنا لیا بہت قیمتی ہے حدیث میں جناب نبی یہ پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کو آپ خوش دیکھیں مسکراتا دیکھیں تو دعا دیں اللہ آپ کو ہنساتا رہے غموں سے نجات عطا فرمائے یہ دنیاوی بات ہے ٹھیک ہے یہ دنیاوی بات ہے کہ دنیا کے لحاظ سے کوئی شخص خوش ہے نا جی مسکرا رہا ہے آپ اس کو دعا دیں ازحک اللہ تعالی اللہ آپ کو مسکراتا ہی رہے لیکن اخروی اعتبار سے ہنسنا مطلوب نہیں ہے رونا مقصود ہے ہر وقت انسان پر حیثیت غالب ہو خوف غالب ہو حساب کا دن سامنے ہو اور آخرت کے غم میں روتا رہے یہ مطلوب زندگی ہے اور یہ شخص کامیاب بھی ہے اس کو اللہ دنیا میں بھی سکون عطا کرے گا آخرت کے لحاظ سے بھی اس کو سکون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں قہ لگا کر دو مرتبہ یا تین مرتبہ ہنسے ہیں میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا دو مرتبہ یا تین مرتبہ آپ ایسے ہنسے کہتا لگا کر کہ جس میں آپ کے یہ سیڈوں والے یہ جو نوکیلے دانت ہیں یا اس سے پچھلے والے وہ نظر آئے ہیں ساتھیوں کو اور راویوں نے محدثین نے صحابہ اکرام رضی اللہ علام نے وہ نقل کیا آپ جب کبھی بھی کوئی خوشی کی خبر سنتے وہ مسکراتے تھے تبسم کرتے تھے تبسم میں سامنے والے دانت نظر آتے ہیں دانت اور چیز ہوتے ہیں اور چیز ہوتی ہیں اور فرمایا کہ جو کسرت سے ہستے ہیں لوگ کسرت سے ہستے ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں کسرت سے ہنسنا مطلوب نہیں اور بعض لوگوں کو تو ہنسنا بھی نہیں آتا ہم پنڈی گھیب میں پڑتے تھے تو ایک جگہ سے گزرتے تھے تو وہاں دو چار ملک صاحب بار بیٹھے ہوتے تھے تو ایک بندہ کبھی کبھی ہستا تھا تو ایسا ہستا تھا کہ رک جاتے تھے کہ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا ہے لوگوں کو ہنسنا بھی نہیں آتا رونا بھی نہیں آتا ہے تو بات یہ کر رہا ہوں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زیادہ نہ ہسو فکر آخرت کرو قہ کے نہ لگاؤ خوشی کی خبر پر تبسم کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا انعام یہ دوسرا انعام ہے کہ آپ جس نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں جس نعمت میں آپ اضافہ چاہتے ہیں اس نعمت کا شکر بجا لیں اضافہ ہو جائے گا جس نعمت میں اضافہ مطلوب ہے نیکی میں مطلوب ہے تو اپنی نیکی پر شکر بجا لائیں صحت میں اضافہ مطلوب ہے تو صحت پر شکر بجا لائیں جس نعمت پر آپ کو اضافہ چاہیے اس نعمت پر شکر بجا لائیں اور اللہ کے احسان شناسی احسان مندی مقام الیا عطا کرتی ہے اللہ کے احسان شناسی پھر ہوگی نا احسان مندی جب اللہ کے احسانات کو پہچانے گا تو پھر اس کے احسان پر شکر بجا لائے گا تو اس میں اضافہ ہوگا ہم دوستو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں اور مقصود ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا کر دے ہر تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے کوئی مشورہ کرنا تھا تو حضرت عمر بھی آ گئی آپ چرپائی پر بیٹھے تھے ابو بکر کو کہا ادھر بیٹھ جاؤ عمر کو کہا آپ ادھر تیسری جگہ میں بیٹھ جاؤ بلال خادم تھے مہمانوں کی چائے پانی کرتے تھے اس وقت چائے نہیں تھی جو احترام تھا وہ کرتے تھے مہمان وزیر خزان وزیر خزانہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے آپ سے پیسے نہیں مانگتے تھے آپ فرماتے تھے ان کا احترام کر دو وہ کوئی طریقہ کر کے احترام کر دیتے تھے بعد میں پھر جب لوگ نہیں ہوتے تھے حساب کتاب کرتے تھے ایسا نیب قاصد نہیں تھے جو بے سمجھ ہو نا جو بے سمجھ ہو اس کو بڑے افسر کا نیب قاصد بنا دیتے ہیں جب صحیح مہمان بیٹھے ہوں گے سر جی پیسے کوئی نہیں چائے کے لیے دودھ بھی نہیں ہے مزے کرو مزید. ایک ساتھی ہمیں ملنے آیا ہمارا کلاس فیلو تھا کراچی دارالاچی میں پڑھتے تھے وہ خطیب اعلیٰ بھرتی ہوا تو میں نے کہا ماشاء اللہ سنا ہے اس میں تو بڑے فائدے ہوتے ہیں فوج میں خطیب آلہ آسم جب بندہ ہو جائے بیٹمین ملتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے مولی صاحب ابھی آپ کو بتاتا ہوں مسجد میں بیٹھے تھے اس نے بیٹ مین ساتھ تھا اس نے اپنے بیٹمین کو کہا کہ ہم ادھر جانا چاہتے ہیں جوتے لے آؤ جوتے جوتے لے آؤ ادھر جانا چاہتے ہیں تو وہ لوٹا پانی کا بھر کے لے آیا کہتا ہیں مولی صاحب آپ زیادہ خوش نہ ہو ہمیں اس طرح کا بٹ مین ملتا ہے جوتے لائب لوٹا پانی کے تو سارا دن میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کرتا رہوں گا یہی تماشا ہوتا ہے ہمارا اللہ نے آپ کو بہت اونچی یہ نعمت اتا کی ہے، کھلے دل سے آپ حق بیان کرتے ہیں ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں اچھے ساتھی ملے ہمیں تو اس طرح کے بیٹ مین ملتے ہیں. تو بات یہ ہے یہ وزیر خزانہ ہے سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی یہ, یہ کس مکتب کے طالب علم ہیں نہ آداب آئے تو یہ وزیر خزانہ ہیں ساتھی مہمانوں کا خیال کرتے ہیں جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ابو بکر بیٹھے ہیں ساتھ عمر آ گئے چرپائی کے کونے پہ نیچے آ کے بلال بیٹھ گئے آپ نے فرمایا بلال آپ کیوں بیٹھ گئے ہم نے نہیں بلایا آپ جاؤ اپنا کام کرو جو کچھ ہے کہا حضور میرے دل نے یہ سوچا کہ فرشتے لکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کا آخری حبیب بیٹھا ہے سات خلیفہ بلا فصل لبو بکر بیٹھا ہے سات مراد رسول بیٹھا ہے ان کے نام فرشتے لکھیں گے تو کاغذ کے کونے میں بلال کا نام بھی آ جائے گا اس لیے قریب بیٹھ گیا ہوں اس میں نام لکھوانے کے لیے قریب بیٹھ گیا ہوں مجھے بھی معلوم ہے کہ مشورہ ان حضرات سے ہے بات یہ ہے دوستوں لالز کو نی صلاح نیک تو نہیں ہوں نیکوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے امید ہونی چاہیے نا امید اللہ کے فضل پہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے گا اس لیے نیکوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی وہ اسی زندگی میں تھے یہ جو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر یہ جو نظام ہے نا جی یہ اللہ والے اللہ اسی دھرتی پہ رہے ہیں وہی آب و وہی تبریز ہے ساتھی ہاں یہ وہی عراق ہے وہی ایران ہے وہی روم ہے یہ کوئی اور مٹی نہیں ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی کیا نم ہو یہ ذرا نم ہو ذرا نم ہو ان آنکھوں میں آنسو ہو اللہ سے مناجات ہو تو بڑی زرخیز ہے ساقی جو اولائے کا کل انعام بلہم مزل تھے ہاں جی قرآن کہتا ہے جب ہمارے نبی کی بات کو نہیں مانا تو جانوروں کی طرح تھے جانور سے بدتر تھے جب نبی کے قریب آئے اسلام کی بیت کی تو انسانی کافلے کے سالار بن گئے پھر حدیت کے رہنما بن گئے ہاں نبی کے قریب آئے تو پھر اتنی اونچی کوالٹی ملی کہ صحابہ کی جماعت حزب اللہ بن گئی اور جب قریب نہیں آئے تو بلائے کا کلانا میں بل مزل تھے تو اللہ کے نیک بندوں کا دوستوں تذکرہ کرتا ہوں میں بھی محتاج ہوں ہم سب محتاج ہیں ہم سب کو اللہ نیک بنائے ان نیک لوگوں کی جوتیوں کی خاک نصیب ہو جائے کہیں سے مل جائے تو خاک نصیب ہو جائے یہ مقصد ہے اور اسی میں کامیابی ہے دنیا میں بھی جو سکون چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے پورا چاہتا ہے قرآن کیا سل میں اے میرے محبوب ایمان والوں کو بتا دیجئے سکون کامل چاہیے تو اسلام کامل اختیار کرو جتنا سکون چاہیے اتنے مومن بن جاؤ کامل سکون چاہیے تو کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ جتنا جتنے داخل ہوگے اتنا سکون ملے گا اور جتنا دوسرے کے راہوں میں ہو گئے بے سکونی ملے گی تو آج اللہ کے ایک نیک بزرگ کا ذکر کرنا مقصد ہے جس کو تاریخ اسلام بڑے فخر سے شیخ سید احمد کبیر رفائی رحم اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے یہ شیخ سید احمد کبیر رفائی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے دوستوں میں ہیں آپس میں ہم اثر ہیں اکٹھے سفر ہیں اکٹھے حج ہیں وہ و نصیت ہے وہ تاریخ ختم نبوت چلی تھی نا یاد ہوگا اکٹھے جلسے ہوتے تھے تیس تیس علماء اکٹھے بیان کرتے تھے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا اپنے اپنے شہروں میں بیٹھتے تھے جلسے ہوتے تھے بڑے بڑے نیک شیخ و لدیثوں کی زیارت ہو جاتی تھی اب رواج ہی ختم ہو گئے جی یہ اکٹھے بیانات کے لیے جلسے دونوں شافی المسلک تھے شیخ صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی بھی شافی تھے مسلکا اور شیخ ریفائی بھی شافی المسلک ہے پانچ سو بارہ ہجری واسط بسرا حسن نامی گاؤں میں یہ پیدا ہوئے ابو جی کا سایہ دنیا سے جلدی اٹھ گیا تھا ماموں نے پرورش کی جن کا نام مولانا منصور رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے اور ان کا مدرسہ بھی تھا خانقاہ بھی تھی لیکن آپ نے زیادہ تر تعلیم و تربیت شیخ ابو الفضل واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کی ہے اور آپ کو خلافت بھی شیخ ابو الفضل واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوئی ہے اور جانشینی اور مدرسہ بنا بنایا یہ مامو کا نصیب ہو گیا تھا مولانا منصور رحم اللہ علیہ وسلم. اور عراق پانچ سو اٹھتر ہجری میں وفات پاتے ہیں ام عبیدہ مشہور عراق میں قبرستان ہے ام عبیدہ یہاں پر شیخ رفائی رحمہ اللہ تعالی مدفون ہوئی ہے. آپ نے ظاہری علوم کی بھی تکمیل حاصل کی اور روحانی اعتبار سے فیض ابو الحق فضل واسطی رحمہ اللہ تعالی سے حاصل کیا ہے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے اور کیسے یہ راستہ ملا ہے بہت اونچی اللہ والے اور مزاجن سخت تھے اصلاح کے لحاظ سے مزاجن سخت تھے اور دوستوں دوائی وہی مفید ہوتی ہے جو کڑوی ہو بے شک زکام کی دوائی ہو بخار کی ہو جس مرض کی دوائی بھی کڑوی ہے مفید ہے اور گل الحق و انکان مرن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب پوچھی آپ نے فرمایا ابو ذر حق بیان کیا کرو اگرچہ حق کڑوا ہوتا ہے بیان کرنے کے لحاظ سے بھی اور سننے کے لحاظ سے بھی کڑوا ہوتا ہے لیکن مفید ہوتا ہے مفید ہوتا ہے لیکن فائدہ انسان بعد میں سمجھتا ہے تو نفس کے لحاظ سے آپ مزاج میں سکتے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا تین چیزوں میں یہ مقام نصیب ہوا ہے نز وار وار بے تعظیم امر الله تعالی و بے خلق خشیت اللہ تعالی الله شفقت ابتدا رسول اللہ تعالی مجھے اللہ نے اپنا قرب عطا کیا تین باتوں کی وجہ سے اور اس سے آسان راستہ اور مجھے کوئی نہیں ملا اللہ کے قرب کا راستہ اس سے اور زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں ملا مہارا تو اکربا تریک تعالی پہلا کیا ہے بے تازیم امر اللہ تعالی اللہ کے حکم کے سامنے سر جکا دینا دوسری چیز علی خلق اللہ تعالی اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے کے لحاظ سے یہ مقام ملا اور کسی کو نئی انل منکر کرنا بھی شفقت ہی ہوتا ہے بھائی گندے کھوڑے کو جسم سے کاٹ دینا یہ شفقت ہی ہوتا ہے بس سمجھے کوئی کم عقل تو تب نا جو گندہ کھوڑا جسم میں آ گیا اس کو کاٹنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے جو منکر انسان کے وجود میں آگئے اس منکر کو بتانا بے شک کڑوا ہے لیکن یہ خیر خائی اور شفقت ہے تھا کہ اس منکر سے یہ دور ہو اللہ کے قریب ہو جائے اور تیسری چیز و ابتدائے بے سنت رسول اللہ تعالیٰ نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مخلوق خدا کے ساتھ شفقت کرنے میں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلی میں خم کرنے میں مجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے اور اس سے اور کوئی آسان راستہ نہیں ہے یہ بہتر راستہ ہے اور اللہ جب راضی ہو جاتا ہے نا دوستوں سب کچھ مل گیا اللہ کی رضا جس کو مل گئی دنیاوی ہفت تکلیم کی بادشاہت اس رضا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھ اور وہ جب ایک مرتبہ اللہ کا نام لے گا اللہ اسے ہف تکلیم سے زیادہ بڑی بادشاہی مل جی لیکن اللہ کو پہلے پہچانے نا پھر اللہ کہنے سے اس کو مقام قرب نصیب ہوگا خدا کی یاد میں بیٹھے سب سے بے غرض ہو کر ایک ہم میں اللہ اللہ کرنے والے جو زبان سے نکل رہی ہے یہ ذکر کی باتیں ایک اللہ والوں کا ذکر ہے جو دل کے زاویے سے نکل رہا ہے اصل یہ مشق یہ مشکو رہی ہے یہ مجاہدہ ہو رہا ہے تاکہ اللہ اللہ دل کی کیف کو نصیب ہو جائے خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریاں بھی پھر تو اپنا بوریاں بھی پھر ہمیں تخت سلیما نظر آیا اللہ اللہ جب اس کو سکون دے گا سرور دے گا پھر اسے یہ ساری چیزیں کمزور نظر آئیں گی بے حیثیت نظر آئے گی لیکن جب تک دل نہیں بنا خت اللہ نصیب نہیں ہوئی معرفت نہیں ہوئی اچھا بھائی معرفت کیسے نصیب ہوگی جب تین باتیں آپ میں آ جائیں گی ادھر اللہ کا حکم ہے ادھر رواج ہے کس کو مانا جا رہا ہے مخلوق خدا کے ساتھ شفقت کی جا رہی ہے ادھر بدت ہے ادھر سنت رسول ہے نورانی تعلیمات ہیں یہ سنت کو لے رہا ہے بدعت کو لے رہا ہے رواج رسم کو لے رہا ہے حکم خدا کو لے رہا ہے جب حکم خدا سنت کو لے رہا ہے تو اللہ کی پہچان نصیب ہے محمد کی محبت نصیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ابھی الفاظ ہیں حقیقت نہیں ہے یہ زہری الفاظ ہیں علم کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ زہری الفاظ ہیں یہ کسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں دوستو یہ کسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں وہ حقیقت جب تک نصیب نہیں ہوئی انقلاب نہیں آئے گا وجود میں یہ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ذکر پوچھا تو اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو رض کرنے لگے اے رب کلیم یہ تو میں ویسے بھی کرتا ہوں اس سے بہتر کوئی رزق اتا ذکر سکتا کر تو اللہ نے فرمایا اے کلیم اس سے بہتر میرے خزانے میں کوئی ذکر نہیں ایک ظاہری الفاظ ہیں اس کے اور ایک جس حقیقت پہ یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں وہ حقیقت جب نصیب ہوگی انقلاب آئے گا پھر سنت میں سرور ہے اعتباہ سنت کی عشق میں یہ ڈوبے گا کوئی کسی کی پرواہ نہیں رہے گی اس کو اور اگر یہ نہیں نصیب ہوا تو ابھی کچھ بھی کچھ نہیں اگر ایک تو نہیں میرا تو پھر کوئی بھی نہیں میرا سب تیرا ہے پھر یہ چمٹیاں بھی تیرے لیے ذکر کریں گی توں اللہ والا ہے سمندروں میں مچھلیاں بھی تیرے لیے استغفار کریں گی کہ اللہ والا ہے اللہ نے انہیں حکم دے دیا ہے اور سجا ہوا ہے اللہ اپنی سے جاہو جلال میں جمال جبراہل کہتے जी جی لبئی رب جلیل حاضر ہوں اللہ فرماتے ہیں جاؤ جبراہیل فلاں علاقے میں ایک بندہ رہتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا چکا ہوں تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ اور دنیا والوں کو بھی کہو اس سے محبت کریں یزی شعور بھی اس سے محبت کریں گے غیر مکلف مخلوق بھی اس سے محبت کرے گی یہ اللہ کی طرف سے علام جاتا ہے اور پھر فرشتے اتراتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور جب آخرت میں آؤ گے ہماری دوستی میں بے وفائی نہیں ہمارے وادوں میں غداری نہیں ہماری وفا میں تعطل نہیں دنیا میں بھی اپنی رحمت کی گودی میں لے کے رکھیں گے آخرت میں بھی اگا وسی کلت کور ہوں چوبیسواں پارا وسی کلینت کوربا ہوں مل جن گروہ کی شکل میں اللہ کے نیک بندوں کو لایا جائے گا فرشتے کھڑے ہیں صف بستہ دست بستہ فرشتوں کی جماعتیں کھڑی ہے سلام اللہ سلام تم تبتم خلو خالدین سلامتی ہو اے اللہ کے دوستو تم پر سلامتی ہو تمہارے لیے مبارک اشاں کیلئے ان نعمتوں میں رہو یہ تمہاری ہی ہیں تو بات یہ ہے دوستو اللہ کو حاصل کرنا ایمان والے کے لئے ضروری ہے اور اس کے بغیر نجات نہیں ہے, نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے پاکستان بنایا اسلاف نے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ پاکستان کا مطلب تھا اور پاکستان بننے کے بعد قانون اللہ کے دشمنوں کو لایا پھر بل بھی مسلم لیگ مسلم لیگ مسلم سے مسلمان ہی ہوتا ہے نا اور کیا ہوتا ہے یہی مطلب ہے نا خواتین کا بل قرآن سے زیادہ عورتوں کا احترام اسلام سے زیادہ عورتوں کا احترام کس نے دیا ہے نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و احترام عورت کو دیا قرآن نے اصول بیان کیے آپ رہو اٹھتالی گھنڈے بچوں بار پہلے تو رہتے ہو نا کتنا بارہ آٹھ دس آٹھ آٹھ گھنڈے دس گھنڈے آپ اٹھتالی گھنڈے بار رہو گے مزے کرو اسلام کا مطلب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ مطلب ہے کہ جس نے بچارے نے پوری زندگی صرف کر دی پانچ مرلے کا مکان بنایا بڑی مشکل سے شادی کی نخرے طرح برداشت کیے اب اڑتالیس اسلامی قانون آ رہا ہے مسلم لیگ کا قانون آ رہا ہے دیکھو جیت پاکستان میں سکون آئے گا اللہ کی رحمتیں آئیں گی اپنے وعدے کی وفا کرو پاکستان کا مطلب کیا ہم نہیں کہتے ہمیں بادشاہت دو خود امیرین بنو پاک کلام اللہ کا پاک تعلیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نافذ کرو آپ بنو ہم تو تمہارے سپاہی ہوں گے اگر مدد کی ضرورت ہوئی تو مدد کریں گے لیکن پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس میں وفا ضروری ہے اور اس کے بغیر پاکستان کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا وعدہ خلافی ہے ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وعدے میں وفا کرتا ہے ایمان والے کی علامت یہ ہے ایمان کی کہ آہد کی پاسداری کرتا ہے کیا بتاؤں حکیم ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ بدر میں آ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے راستے میں پکڑے گئے ابو جان نے پکڑ لیا کہا کہاں جا رہے ہو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا نہیں چھوڑوں گا انہوں نے کہا چھوڑ دو کہا چھوڑتا تب ہوں جب ہمارے خلاف تم نہیں لڑو گے وعدہ کرو یہ تو آئے اس لیے رہے تھے کے پکڑ لیا وعدہ لیا کہ ہمارے خلاف نہیں لڑو گے تو چھوڑتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں لڑوں گا وعدہ ہو گیا چھوڑ دیا رسول پاک کے پاس پہنچ گئے پوری کہانی سنائی آپ نے فرمایا آپ نے وعدہ معاہدہ کر لیا ہے آپ یہاں بیٹھے رہو ذکر کرتے رہو ہم لڑیں گے آپ نے وعدہ وہ کافر کے ساتھ وعدہ ہوا بھائی وہ رونے لگ گئے حضور میں مقصد یہ تھا کہ آپ کے شانہ بشانہ ہو کے مجاہدین اسلام کی صف میں داخل ہو کے لڑوں گا کفار کے مقابلے میں میرے انا تو فزول ہو گیا۔ اپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہم غلام ہیں اللہ کے احکام کے اللہ کا حکم یہ ہے جب معاہدہ ہو جائے اس کو پورا کرو اپ نے معاہدہ کیا ہے پورا کرو اس کی برکت سے اللہ ہمیں فتح تھا یہ تو معاہدہ ایک کافر کے ساتھ تھا سرکار کی تعلیم یہ ہے کہ وعدے کی پاسداری کرو ایمان کی علامت ہے اور ہمارا وعدہ تو اللہ کے ساتھ تھا خطرناک بات ہے یہ ہمارا وعدہ تو اللہ کے ساتھ تھا کہ اللہ ہمیں سر زمین ہم پاک اتا کر تو ہم آپ کا پاک نظام نافذ کریں گے یہ وعدہ تھا اللہ کے ساتھ مادہ جب پورا نہ ہو نا سکون نہیں آتا کامیابی نہیں آتی بے ڈھونڈتے چلو اور تجربہ کر لیں اقبال کا ترانا بانگے درا ہے گویا ہمارا تو کام ہے نا بات کرنا بس. بات کر رہا ہوں احمد رفائی اللہ کی ولی ہے کسی نے پوچھا کہ آپ کا طریقہ کیا ہے آپ کے ساتھ جڑ جائیں تو کرنا کیا ہے فرمایا تریقی دین بلا بدام ہمت بلا کسلن و امل بلا ریا بلا شلن وہ نفسم بلا شاہوا میری بیت میں آتے ہو پانچ نصیحتیں یاد کرو ان پہ عمل کر سکتے ہو تو آ جاؤ خلا نہ لو تری دینم بلا بات میرے راستے میں شریعت کی اتباع ہوگی بدت نہیں ہوگی اپنے طرف سے ایجاد کیے ہوئے کوئی چیزیں نہیں کرنے دوں گا تریقی دینم بلا بدا وہ ہمت ہمت اس میں سستی کسی وقت میں نہیں ہونی چاہیے بلا ریائن اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنی ہے اس میں ریاکاری نہ ہو کلبم بلا شغل چوتھا نسخہ یہ ہے کہ دل صرف اللہ کی یاد میں مصروف ہو یہ بنانا ہے خواہش نفس کے تابے نہیں بنانا ہے پانچ چیزوں میں اگر عمل کرتے ہو رفائی کے طریقے میں آؤ ورنہ نکل جاؤ فرمایا ترین آپ نقی و ان اخلاص اخلا فتر میرے راستے میں اخلاص چاہیے شریعت کی کامل اتباع چاہیے اور جس نے اپنے عمل میں ریاکاری کی یا گناہ میں مبتلا ہو گیا میں اعلان کر رہا ہوں اس سے میں اپنی بیعت کو توڑ رہا ہوں وہ مجھ سے جدا ہو گیا یہ بیعت ہے, بہت سخت بیت ہے کہ اگر میری بیت کے بعد آپ سے گنا ہوا جان بوجھ کر مجھے نہیں پتہ چلا لیکن بیعت میری ٹوٹ جائے گی میدان ہر میں میری لین میں میرے سلسلے میں آپ نہیں ہو گے پکی توبہ کرو عمل میں ریاکاری نہ ہو اور پھر جب انسان میں عمل میں اخلاص ہو عمل میں اخلاص ہو دوستو ریاکاری نہ ہو اور گنا سے بچتا رہے ڈرتا رہے یہی سب سے بڑا متقی ہے اور اس کو پھر